آج جو اشعار پیشمت ہیں وہ میرے منشرد محبوب ہیں تو اشعار ہیں جو ایسے صالقین جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور کم فہمی کی وجہ سے کچھ تھک سے گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہر وقت طے ہوتا ہے سالق جب کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتا ہے تو اس کا راستہ طے ہوتا رہتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ रहता ہوتا رہتا ہے منزل قریب آتی رہتی ہے بعض اوقات محسوس نہیں ہوتی میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کو روزانہ ٹیپنگ سے ناپتے رہو تو کچھ بھی ترقی محسوس نہیں ہوتی لیکن کچھ عرصہ کے بعد اگر اس کو نہ پوچھیے آٹھ مہینے کے بعد سال کے بعد تو معلوم ہوگا کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کسی رہبر سے ملاقات ہو جائے اور اس رہبر کی توجہ بھی مل جائے اور اس رہبر سے صدق کے دل سے تعلق ہو اگرچہ کمزور ہو لیکن تعلق صدق کے دل سے ہو اللہ کو پانا چاہتا ہو تو ترقی ضرور ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے حلق نہیں ہے شاید فرمائے ہیں ہر نار مستانہ ہے دل کی بانا ہر نار مستانہ ہر نار مستانہ دل کی پر پر پھر زنجیر علائق یعنی غیر ضروری تعلقات جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں وہ غیر ضروری تعلقات ان پر پھر ضرور ہو یعنی ایسے تعلقات سے جن دیوانہ بھاگے نہ رہے مستانہ بھر رستانستانا گنگ جی آیا پلر گر سر سوندانہ گنگ جی آیا پلر گھر سر اش بدام ہو پھر چاک کرے پا ہوش بدام ہو پھر چاک کرے پا ہو دی کا دورا کوئی افسانہ عشق داما کی معنی دامن اللہ کی محبت میں دامن آنسو سے کر گجا اور صحرا نیے کے مانی ہے جنگل جنگل کریا کریا اللہ کی محبت اور اللہ کی تلاش میں گرنا پھر اشک بداما پھر چاک کرے با پھر اشک بداما پھر چاک کرے باؤ پھر سیر دی کا دہرا کوئی افسان افسانہ دیکسانہ اشک بتا ہوا کوئی افسانہ کیوں اشکل کو لے کی طرف شاید دیوان سہرا کی طرف شاید پھر دیوانہ الوانہ وہ دیوانہ پکارے اللہ کا جو دیوانہ ہوتا ہے اللہ کو سچاشف ہوتا ہے اس کو جس کو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی رضا جوئی کی جستجو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ہم یہ دیوانہ جب اللہ کے طرف بھاگا جاتا ہے اگر چھ تنہائی پسند ہے تنہائی چاہتا ہے لیکن خط جو کے پیچھے پیچھے آگے چلی جاتی ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت حال ہے بالکل صاحب نیصا اللہ علیہ نے سنایا ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں حضرت والا علیہ لہٰذا کرتے دیکھ کے بالکل تنہائی میں جا کے اللہ اللہ کہیں گے اللہ فیاد کریں گے اور صبح خاموشی سے کے بعد تھے گاڑی میں بیٹھے تو دیکھا کے پیچھے پیچھے پچاس پچاس گاڑیاں کسی کو اعلان بھی نہیں ہوا کسی کو خبر بھی نہیں کی اور ایک دوسرے سے کان و کان قبر ہو جاتی ہے لیکن اکثر لوگ ہم نے تو خود دیکھا بنگلہ دیش میں حضرت والا گیٹ میں محبت کرنے والے ہر جگہ ہی سارے عالم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور برطانیہ نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت والا آرام بھی فرما رہے ہوتے تھے پھر بھی لوگ حضرت والا کے ہجرے شریف کے باہر بیٹھے رہتے تھے کھنڈوں کہ کب دروازہ کھلے اور کب ہم صرف حضرت کو ایک نظر ہی دیکھ لیں کیا محبت تھی کیا محبوبیت تھی کیا مقبولیت تھی تو جو اس کو بیان فرمایا رش کے گلستان ہے خاموشی ویرانہ کیوں رش کے گلستان ہے خاموشی پیرانہ سہرا کی طرف شاید پھر میں رخ دیوانا سہرا کی طرف شاید پھر میں رخ دیوانا پھر نار مست مستانا گر نار مستانہ ہم ہے نجی ریال پر سر کو لائل پرند رو رو کے کوئی من کے رہا تھا زندہ کہانی طیب خانہ یہ دنیا اللہ والوں کے لیے اللہ کے عاشقوں کے لیے مثل طین خانے کے ہے کہ کب اس قید سے آزادی ہو اور کب اپنے اللہ سے اپنے محبوب پاک سے ملاقات ہوئی نو دام کہہ رہا رو رو کے کوئی مجنو زندہ یار ویران یار ویران یار ویران یعنی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلبت میں مشغول رہنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس لیے وہ حلبت ان کا ذوق تو یہی ہوتا ہے کہ تنہائی میں تنہائی ہو اور تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو ہی تو لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشر کے لیے بلکل اللہ کے میں عاشقوں میں رہنا بھی پسند کرتے ہیں میری زندگی کا حاصل میری چیز کا سہارا تیرے عاشقوں میں رہنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا رو رو کہ کوئی منجنوں کہہ رہا رو رو کے کوئی مجنو جن کا نکل رہا تھا رگ نویران یار گن ویران کیا رگ میں روی را یار گر جنو کی پاس دیکھے کوئی برانہ دستے جنو کی تا دیکھے سے باغا دیوانہ دستے جنو کی طاقت کے لیے جیسے کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کو سوائے اللہ کے کسی سے کچھ کام نہیں سوا اللہ کی رضا جوئی کے اس کو کوئی کام نہیں سارا عالم اگر اس کے مقابلے میں آ جائے اور اس کو روکے اللہ کے محبت میں کسی کام سے یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں یا اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرے تو وہ سارے عالم کو خاطر میں نہیں لاتا یہ دست جنو کی طاقت ہے اور جو فرزانے فرزانہ کے معنی عقل پرست عقل پرست لوگ جو صرف کتابیں پڑھ لیتے ہیں یہ چند بیانات سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو سارا دین آ گیا اور پھر وہ جائز ناجائز کو بھی نہیں دیکھتے اور اکثر کو شیطان یوں بہکاتا ہے کہ بھئی یہ اشتار بھی تو ہمارے آخری سے بھی تو تعلق ہے ان کو راضی کرنا بھی تو ضروری ہے لہذا کل دین کر لو کل دنیا کر لو ان کو بھی راضی رکھنا ضروری ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو راضی جب رکھنا ہے جب اللہ ناراض نہ ہو اس صورت میں راضی رکھو جب جس صورت میں اللہ ناراض ہو اس صورت میں تو ان کی کو خاطر مدارات بھی کرو اور خوب خوش خوش اقلامی سے نے اخلاق سے پیش آؤ اقدار بھی کرو لیکن جہاں اللہ کی ناراضگی کا موقع ہو بس وہاں سارے عالم سے تعلق پتہ کر لو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو یہ دستے جنوں کی طاقت ہے اللہ والوں سے یہ یہ حوصلہ اور یہ قوت مل جاتی ہے کہ یہ سارے عالم سے ٹکرا جائے گا اللہ کے مقابلے میں سارے عالم سے یہ ٹکرا جائے گا سارے عالم کی پرواہ نہیں کرے گا دستے جنو کی پار دیکھے کوئی فرق دستے جنو کی پار دیکھے بھاگا ہے وہ دیوانہ سندان سے بھاگا ہے مستان دی دیوانسان کی کو بدل لے دیوان کی سی تم میں پلسان کی کو بدل لے دیوان کی ستم مل چائے اگر ہے دل تو جکو کوئی مستانہ مل چائے اگر ہے دل تو جکو کوئی مستانہ بردانگی کو اگر ہم اگر مگر کا نام دے دیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا انسان ہی سوچتا ہے کہ اگر ایسا کروں گا تو ایسا نہ ہو جائے مگر کیوں نہ ہو جائے اگر مگر میں یہ جو ہے اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور حاصل ہوا کچھ بھی نہیں ملا اور سرمایہ کرتے تھے مسجد جسے جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے مسجد تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی ذگاہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے یہ دیوانگی ہے اللہ کو راضی کرنے کی دیوانگی لیکن دیوانگی کا یہ مطلب نہیں کہ پاگل ہو کے باہر نکل جایا کرتی ہے وہ دیوانگی ہے جو زنجیر شریعت کی بات دیوانگی ہے شریعت کی حدود کے اندر دیوانگی, دیوانگی ہے ورنہ تو پھر پاگل پن ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والا کوئی بن جائے تو اس کی فروانگی کو اس کی کمزوری اور لومڑی پن کو شیرانہ قوت میں تبدیل کر دے گا فردان کی سیتم فرزان کی بت لے دیوان کی سیتم مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ دل چائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ پھر نار مستانہ پھر نار مستانہ گر مستانہ ہے دل کی گیرایس کر سر کوانہ سنجیدائے سر, پر سر پر مستانا گندی ریا کران میں بھوگے ہاتی سے کب تک رہے گا میں ڈھوگے ہاتھی سے کب تک رہے گا آنس پر تو کر دے ایک رانا پر تو کر لے اکبار دلانا اللہ تعالیٰ سے کب حاصل ہوں گے اگر یہاں یہ سبق فرما رہے ہیں دیکھو تلاوت سے نفل نفل عبادات سے اذکار سے اور جو ہے خیر خیرات سطح خیرات اور نفلی عمرہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن یہ اللہ اللہ کو پانے کا ذریعہ اصل یہ نہیں ہے اللہ کو پانے کا ذریعہ کیا ہے دع ڈانفس کا بطال اضر السلام نے اللہ سے عض کیا کہ اللہ آپ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور کچھ مجھے پالوانس کا بتا اب یہ نف مرے گا کیسے یہ نف مارنے ہی کے لیے نس کش کے پاس جانا پڑے گا جیسے مچھر مارنے کے لیے جو انسیکٹیسائڈ چاہیے ہوتا ہے نا مچھر کیڑے مکوڑے تو یہ نف بھی جو ہے کیڑا مکوڑا ہے یہ کیڑا ہے اس کو مارنے کے لیے جو کش چاہیے نس کش اور نفس خشک جو ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے مولانا دن بناتے ہیں نفس میں تباہ خشت ان لاز کسی پیر کے سائے کے بغیر نفس کا کشتہ نہیں ہوتا نفس کو مارنا ہے لیکن جو عادات اللہ تعالی نے فجری طور پر پیدا کرمائی ہے اگرچہ وہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں جیسے غصہ ہے اور دوسری بیماریاں ہیں روحانی غیر حقیقت یہ کہ نفس ہی جو بری چیز نہیں ہے ان کا استعمال اچھا ہے برا برنازم فرماتے تھے کہ اگر جہاد کے میدان میں توازن دکھانے لگا آخر سے کہے کہ راقی فقیر عبد القدیر حاضر ہے جی بھی جی گردن بھی حاضر آپ تو پھر کیا ہوگا جہاد کیسے ہوگا یہ غصہ وہاں استعمال کرنا ہے اور اپنے مومن بھائی کے ساتھ عظیل اللہ عزیل مومن بن کے رہنا ہے اپنے آپ کو توازوں سے رکھنا ہے آئی کو بڑا بنانا ہے اپنے کو چھوٹا بنانا ہے تو یہ غصہ تین نفسی بری چیز نہیں ہے اس کا استعمال اچھا ہو ہے ایسے ہی مال کا بتنا ہے مال تو بری چیز نہیں ہے چین نفس ہی بری چیز نہیں ہے لیکن اس کا استعمال اچھا ہو رہا ہے بس اس کا کشتہ کرنا ہے اگر مال کی محبت دل میں ہے تو کسی تیر سے اس کا کشتہ کروا لو جیسے سمکھیا زہر ہوتا ہے اس, اس کو اگر براہ راست کھا انسان مر جائے گا اور اگر اس کا کشتہ کرا لو کسی حکیم سے تو وہی طاقت مردانہ کا ذریعہ بنے گا تو کشتہ کر کے چیز فائدے مند ہو گئی بغیر کشتے کے نقصان دہ ایسے ہی غصہ اگر اس کا کشتہ کرا لو تو یہ غصہ وہاں استعمال ہوگا جہاں ہونا چاہیے اور یہ गया और ہو گیا اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں मर गया اس کا نفس مر گیا وہاں توازو سے رہے گا یہ کشتہ کرانا ہے پر مایا کہ نفس نہ تواہ خشک ہی के لیتی ہے نفس کا کشتہ بغیر پیر کے سائے کے نہیں ہوتا نہیں ہوتا دامنے نہ نفس خشک سخت نفس خش یہ ایسے, ایسے نفس خشک دامن ہاتھ میں مضبوطی سے کام لوگ ایک دفعہ پکڑ لو تو, تو چھوڑو نہیں جب تک کہ فرمایا کہ بوران گونی فرماتے ہیں کہ پر اللہ کے پر باپر ہے اپنے پروں سے مت پڑنے کی کوشش کرو ریاضات اور مجازات ازبت تنائی میں مت کرو اپنے پروں سے مت پڑو این اپر اللہ کے با پر آئے ہے شیخ کے پروں سے اڑنا سیکھو شیخ کے ساتھ چمٹ جاؤ جس مقام پر شہر ہو رہا ہوگا وہ تم تم بھی اسی مقام پر ہونا شروع کر دو گے تو ایسے ہی جو ہے آپ کو جیسے برطانیہ لندن جانا ہو کوئی منزل آپ کی برطانیہ ہے تو آپ کیا کریں گے جہاز میں بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جہاز میں بیٹھ جائیں گے وہ آپ کو پہنچا دے گا تو ایسے ہی شہر کے شہر سے چمٹ جاؤ شہر کامل کے ساتھ اس کا دامن مضبوطی سے تھام لو کیا کہا, کہا کہ ہی نہیں بلّہ کے لا پر حائش ہے تاب ابینی پر روفر حائش ہے اس حد تک اس کو پکڑے رہو اس حد تک کے تاپ ابینی تم اپنی آنکھوں سے کرو پڑ رہے آئے شہد کی شان و شوقت اور اس کا مقام اپنی آنکھوں سے شہر کے پکڑے بغیر اور وہ بھی مضبوطی سے پکڑے بغیر مضبوطی کیا ہے کہ اپنے اخبار کی شفق جلد سے انتظار کرنا جو مریض اپنی بیماریوں کو چھپاتا ہے ڈاکٹر کبھی اس کا علاج نہیں کر سکتا تو اپنے امراض کو چھپانا شہر کا بھی وقت ضائع کرنا اور اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہے تو امراض کو نہ چھپائے صرف دل سے اپنے امراض کی اطلاع کرے اور تجویزات کی اتباع کریں ان اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دن میں دیکھ لوگے کہ کتنا فرق آ گیا لیکن بغیر پیر کے راستہ طے نہیں ہوتا ایک عارف فرماتے ہیں کہ سیر ظاہر ہر مہل یک روز آ ظاہر مانی جو انسفت تنہائی میں مجھازاد کرتا ہے ازفود چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے راستے میں نوافر بھی پڑھ رہا ہے علاوہ ذکر سب کچھ کر رہا ہے یہ اکیلے اپنا راستہ طے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی, اس کی رفتار ایسی ہے جیسے ایک ماہ کے اندر ایک روز کی مسافر سیر ظاہر ہر محل یک ہو گا ایک روز کا راستہ طے ہو اور سیر عارف ہر دمے کا دف دے اہر عارف کیا ہے جس کو اللہ کی معذبت حاصل ہو گئی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کی محبت اس کے قلب کی محبت اس کے قلب میں منتقل ہو گئی اس کی معذبت اس کے قلب میں منتقل ہو گئی تو اس کا کیا عالم ہوگا ہر دمیں تعطفات شاید بھی وہیں اڑ رہا تھا عرش آدم کے اس کی بھی روح جو ہے ہرش آدم کے طباف کرنے لگتے اس پر ہر زمیں تاطفتشار ہر ہر سانس اس کی گویا کہ عرش آدم کے طباف کرنا یہ حال ہوتا ہے کسی سچے اللہ والے سے تعلق کرنے کے بعد آپ اب اطلاع ابتباؤ انتیاد و اعتماد شیخ کے ہیں چار حق رق ان کو یاد شیخ کے ہیں چار حق رق ان کو یاد ابتلاح ابتباح انتیاد و اعتماد ابتلاح احوال کرو اور ابتباع تجویزات کرو اور انتیاد یعنی کو اپنے آپ کو اس کا پابند کر لو اور اعتماد کہ یقین کر لو کہ میرا شیخ نے جو میرا علاج تجویز کیا ہے اس سے زیادہ نافذ میرے لیے کوئی یہ چار حق ہیں شہر کے غلط یہ کہ نفس کی پشتا کیے بغیر اللہ نہیں ملتا اور نفس کا پشتہ اللہ والے کے بغیر نہیں ہوتا محبوب محبوبی سے کتک رہے گا آنس پر تو کرتے ایک بار دلیرانہ آنس پر کرتے ایک بار دلیرانہ گرنار مستانہ اے دل کی بانا گرنار مستانہ گرنا رہے مستانہ دل دیوانہ لائک پر پھر آتی ہے کی دن کسو جائے کوئی حق کر اے دل کی سواب سے ظاہر نفسی کوئی کے کام سے ظاہر نفسی کوئی صحبت سوبت سے, سے, سے اللہ کی محبت کا چیا ہوا خزانہ کیا بات کیا ہوگی کہاں توجہ ہے گھر اے لے جل کی سو بہ جائے کوئی افراد کنگ سے ظاہر نقوی کوئی خزانہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھا خزانہ جو قلب کے اندر اللہ نے پہلے ہی ودیعت فرما دیا الرواہ عالم نے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالی نے جس ناطا فرمایا کو اس وقت اس قلب کے اندر اللہ تعالی نے اپنی محبت کا خزانہ پہلے ہی ودیت کر دیا تھا وہ, جو وہ ہماری نفلت کی بھوسی سے وہ دب گیا تھا کوئی اللہ والا مل جائے تو اس نفلت کی بھوسی کو چھڑا کر اس محبت کے عظیم شان خزانہ جو مدفون ہے دل کے اندر ہر مومن کے ہر انسان کے دل میں مدفون ہے کوئی اللہ والا اس کو مل جائے تو وہ اس کی بوسی کو چھڑا کر اس کا خزانہ برآمد کر دیتا ہے جیسے مٹی کے اندر خزانہ دفن ہو تو اس کو کھودتے ہیں کھودنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے محنت ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے جب خزانہ نکل آتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے گر دہلے دل کی سوا پا جائے کوئی اف گر گھر دل کے سوا پا جائے کوئی وہ کرا کے ذاتر نہ کوئی کوئی خزانہ کے تم سے ظاہر کوئی فضانا گر نار مستانہ ہے دل دیوانہ گر نئے مستانہ گر نار مستانہ ہے دل دیوانہ علائق پر نر سر گوندانہ لوانا پھر اشو بداما پھر چاک گرے باؤ پھر اشو بداما پھر چاک گرے باؤ پھر شہر نی کا دوبرہ کوئی افسانہ رستان دی دیوانہ گنجیر مہارے میں رفتانی جو سفر نامہ ریونین ری رحمت اللہ علیہ وسلم کرے اس میں سے بڑھ کر سنایا جاتا ہے بے اصولی پر تنگیر الفال می صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دسترپان پر دوران تعام احت سے ایک سب غلطی ہو گئی کہ احتجا نے سرگوشی کرتے ہوئے مولانا تعاوت کے کان میں کچھ کہا احتر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور احتر کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور آہستہ آہستہ ہنسنے لگا کھانے سے فارغ ہو کر احتر کی اصلاح کے لیے حضرت والا نے فرمائی کہ تعجب ہے کہ اتنے پرانے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو بھائی کون بات کر رہے کھانے سے فارغ ہو کر احتر کی اصلاح کے لیے حضرت والا نے تنبی فرمائی کہ تعجب ہے کہ اتنے پرانے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو کہ مبتدی بھی نہیں کر سکتا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شہر کی مجلس میں اس طرح کانا پوسی کرنا سخت بے ادبی ہے کیا آپ نے ہم لوگوں کو کبھی حضرت مولانا شاہ رخ صاحب کی مجلس میں اس طرح کانا پوسی کر کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے بتائیے نئے لوگ آپ کی اس حرکت سے کیا اثر لیں گے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو ادب سکھاتے اپنے عمل سے دوسروں کو یہ ادب بنا رہے ہو سورہ حجرات میں جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نادر ہوئے ہیں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ نائبین رسول یعنی علماء و مشاعد کے لیے بھی وہی آداب ہیں اس وقت آپ تجرب القول کا مزدا تھے یعنی نبی کے سامنے یا نبی کے بعد آنے والے نائبین نبی مشاعد کے سامنے آواز کو بلند کرنا کے مزداف تھے, مزداف تھے معلوم ہوتا ہے کہ, اس وقت،, کہ اس, وقت، اس وقت آپ کو حضوری مال حق حاصل نہیں تھی کیونکہ ہر وقت اکرام میں کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو ہر وقت با خدا ہو پٹا کہ ہنسنے میں بھی خدا کو نہ بھولے غلطی تو یہ اتنی بڑی تھی کہ اسی وقت سزا دی جاتی لیکن اب جا کر اعلان کرو کہ مجھ سے سب نالائچی ہوئی کہ شہد کی مجلس میں کانہ پروسی کر کے ہسا اللہ میری اس نالائکی بے ادبی اور بے ادبی کو معاف فرما دے احتر نے حضرت والا سے معافی مانگی کہ سب نالائقی ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہوگی اور احباب کے سامنے اعلان کر کے حضرت والا کو اطلاع کی تو حضرت والا خوش ہو گئے دیکھو ہمارے مرشد ثانی یہ ہے نفس کا مٹانا کہ ایک تو حضرت نے اتنا سارا واقعہ اس طریقے سے یہاں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے لکھ دیا اور تعلیم کے لیے لکھ دیا یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے بارے میں یہ بات لوگوں کو معلوم ہوگی کہ میرا کیا, کیا ہوگا کہ اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں دی لیکن اس کا انعام دیکھو کہ آج اپنے حضرت کا کیسی عزت سے نام لیتے ہیں <سؤال> یہ جو من عاللہ علی اللہ اللہ جو اللہ کے لیے توازو کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کرتا ہے اب لوگ میں بھی اس کو عزت دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ آد العلان یہی ہے دیوانگی جو فلانگی کو بدل دیتا ہے اللہ والا دیوانگی یہ حوصلہ دیکھو کہ سارے آرال مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اللہ کی محبت کے لیے انتہا ہے صبح کچھ اجرات خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جو رات کے واقعے اسلاح اسلاح کے متعلق اسلام کے لیے تھا وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے اکرام شیخ الگ طوام کا طریقہ یعنی ہمیشہ شیخ کے اکرام اور ادب کا خیال رکھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اکرام شیخ الگ دوا وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوا میں حق حاصل ہو یعنی ہر وقت اللہ کی حضوری اللہ کے استردار کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے ہر وقت اس کے جس کو حاصل ہوگی وہی شہر کا اکرام کر سکتا ہے یعنی ہر وقت شیخ کا الگ و اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دوا میں حضور حاصل ہو یہ فائدہ کلیہ ہے شہد سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے تو جب اللہ ہی سے اس کا دل غافل ہے تو وہ شہد کا اکرام کیسے کرے گا شہد تو اللہ کے راستے کا راہبر ہے اور یہ شخص جب منزل ہی سے غافل ہے اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں تو وہ شہر کے سامنے بھی بے موقع ہنسے گا بے موقع بات کرے گا اس لیے شہر کا اکرام دباً وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا حضور اطمام حاصل ہو اور یہ چیز حقائق میں سے ہے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 علم اللہ کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو حر وقت دیکھ رہا ہے لیکن اس مرابے کی تعلیم میں اولیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے پیغمبر کے ساتھ معاملہ اور ہے عنوان میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی لیکن اس کا عنوان کتنا عجیب ہے پہن نہ اے نبی آپ ہر وقت میری نگاہ میں ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کہے کہ گھبرانا مت میں ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہوں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عنوان ہے وہ صحابہ کو نہیں عطا فرمایا کیونکہ نبی اور صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں لہذا صحابہ سے فرمایا مسو حکم اے اصحاب نبی تمہارا مدین شریف کی گلیوں میں چلنا پھرنا بازاروں میں جانا اور اپنے مکانوں میں جا کر سونا سب سے ہم باخبر ہیں متقلب کو پہلے بیان فرمایا اور متواقم کو بعد میں بیان کیا اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے گھر کی راحت موقوف ہے تفلق پر, پر. یعنی جتنی محنت کرتا ہے چلتا پھرتا ہے اس کے بعد ہی تو گھر میں آرام کرتا ہے اگر کچھ نہ کمائے اور ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے تو کھانے کو کیسے ملے گا قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی تبدیل و تاخیر میں حکمت و راز ہے ہنسی کے وقت کا مراقبہ ہنسنے میں بھی خیال رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے جیسے بچے ہنستے ہیں تو باپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور بچے غمگین ہو جائیں تو باپ کو بھی کم ہوتا ہے اس کی ہنسنے میں یہ نیت کرو کہ ہم لوگ ہنس رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہے اور جو شخص ہنسی مذاق میں اللہ کو بھول گیا وہ لطف حیات سے محروم ہو گیا ایک لمحے کے لیے جو خالق حیات سے بے خبر ہے اس کی اتنی دیر کی حیات لطف سے خالی ہے کیونکہ جب خالق لطف سے بے خبر ہو گیا تو لطف کا ہاتھ محمد الله لنا الحس حز التبارة فآنا الباضبات إلىم قنتك هذا اللهما لنا الح حله التبار وأنا الباض إلى بعض الأمرز هذا اللهما رة عالمات بب من الطبل والعمل والك مميين الح قذا كلش القديير اللهما وَنَعُوذُ بِكَ من صة جو بنا آادنا فيكم سن وفي الأرض الذيفسن طاقنا على بنااء الله ما أنستكم الخ مع صلة المبيك و تش الله وسلم نارده بكم ش مستستعد بالبيك وما شل الله مسلم اللہ کا ایک محمدی مطالعہ علیم سنائی نیچے انگریزی کتاب کا عنوان ایک انگریزی کتاب کا عنوان مسپرنٹ ہونے کی وجہ سے ایک ہی دن میں دو لاکھ کتابیں بکری کتاب کا عنوان یہ تھا کین چینج یور لائف لنچ ملا بی لنچ ملا شر لنچ ملا بیوی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں شوہر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بیوی آپ میری نقل کر رہے ہیں شور آپ میری نقل کر رہی ہیں بیوی آج شاپنگ پہ جانا ہے شور ہاں ہاں لنچ مل گیا بیوی میرے ساتھ دس سال گزارنا کیسا ہے شور ایک سیکنڈ کے برابر بیوی میرے ساتھ دس سال گزارنا کیسا ہے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 ایک خان صاحب سے پولیس والے نے پوچھا تم نے اپنی گاڑی سے پچاس لوگوں کا کھجل دیا خان صاحب, میں گاڑی چلا رہا تھا کہ میری گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی اچانک میں بائیں طرف, طرف, طرف, طرف دو آدمی کو دیکھا اب تم بتاؤ میں کیا کرتا ہوں پولیس والا ظاہری بات ہے تم ان دو آدمی کو مارتے تاکہ نقصان کم ہوتا खान साहब तो मैंने वही तो किया ना जैसे ही एक, एक आदमी को मारा दूसरा बार आदमी घुस गया तो मैंने गाड़ी उसके पीछे लगा दी बॉस कहां गए थे बॉस कहां गए थे बाल कटवाने में बॉस ऑफिस आवर्स में बाल बढ़े भी तो ऑफिस आवर्स में ही थे घर में रहते हो बॉस कहाँ गए थे बाल कटवाने बॉस ऑफिस आवर्स में बाल बढ़े भी तो ऑफिस आवर्स में ही थे घर में बॉस घर में रहते हो तब भी तो बढ़ते हैं पढ़ते हैं ना तुम्हारे बाल आदमी टकला थोड़ी ना किया है जितने ऑफिस में बढ़े थे उतने ही कटवाए हैं <laughs> दादा और पोता पार्क में पार्क में थे कि अचानक दादा ने कहा पप्पू जल्दी से दर के पीछे छुप जा तेरी टीचर आ रही है और तुम तो आज स्कूल में बीमारी की वजह से गैर हाजिर हो पप्पू दादा दादाजान बेहतर है कि आप छुप जाएं पिछले हफ्ते ही मैंने आपके इंतकाल में छुटा लिया چلیے السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ